سورتم ترتیب مسفن دور دینا پس سورتی آغم زامین عداد عداد عداد سورت اور سورت یو مضمون تعداد الکلمات تعداد الحروف دے مضمون ارتباط ماں خبل بصیرت سورت ادنے مضمون مرکزی مضمون چاہیے خلاصۃم صورت خلاصۃ مضمون امتیازات وغم مضمونات مشکلات مضامینت سورت تعداد ذکر دے جدا پو سر درش آیات نشتمل دے یو سرو درش آیا تالے او تعداد نہ تعداد صاحب کاموں سے کر کے بستے یو ذر نہ یو ذر نہ حروف ہو و وہ شفق شفک سوافنز ٹول حروف دسرتی ہُو ذرا شفق سوا پنزو مجھے ثابت قرآن کری اللہ فاط لسنے کی وی اللہ خرج بہترین خرجمن اللہ خدوثی اللہ مسلمان قرآن کی کی و و و ربت نماز ما سبق اثرثبات سورتي يونس فاخر كي نفير في الدعاء او نفير الشرك في التصرف ولا تدع من ذولا النعمال انفق ولا اذرق ان او الله بذر فلا كاشره رسديهوت كي ذكرك نفير الشرك في العلم او نفير الشرك في العباده الله تعوذ الا الله يا لم ما يسرون وما يعنون ده فرضت ما سبق حاصل الربط کے او, سور او ما سابق سورت کی بیا نجمال مخت کی سورت یونس کی دے اللہ تا بدھ الاشا اللہ تابو اہ اللہ تابو الا د سورت یونس کی بیان داد مانی بیاں دادل وحید مانے تفریح توحید بہار دلیل مانی سرت ہود کی دل نقل حاصل اور ربت ذکرات نقلی دارتے بعد انعام یعنی ذکر نقلی یا بادل سنورم ارتباد ارتباد مختصر ذکر سریت وحید با نے اللہ تا اللہ نحاصل رب السابق صرف کے بیان العدلو بیان داد اللہ اخریو دی سرت کے سمرداد اللہ کملا اللہ تعبد الا اللہ دگے دلائل حاصل لاج اللہ اللہ تعبد الا اللہ یتا سبادت کے مگر صرف لہو اللہ فنظم ارتبات سن کی سرت انس مصدر بیتاریخ الكتابو سرت انس مصدر بیتاریخ الكتابو الف لام را تلك آیاتن کتاب الحکیم علیف لمرا تل کا آیا تل کتاب صدر واخذ صورت کی نوز کی ترغیب ال کتاب صداقت کتاب کل یایو الناس ما جاءک من حق من ربکم وانی تضاف انما نفس یذی ابدا تضاف تعالی فر کتاب صداقت کتاب ان کی رحمت آیات و ثم فسرتم عمر تبات سورۃ یونس کی واقعہ علی الصراف ذکر صلا اجمالا نسنوت یود کی تفصیل و بس واخذ علی السلام دے لگا کم بس و تفصیل دواقدن ہر سلام چپسرتی یہود کے سردرتنا سردرتن ہر سلام حاصل دربت سورت السلام اجماعل نسرت ہُوت کی تفصیل اور بس دعا خیزن ہر سلام کی جگہ کم بست اور تفصیل دواخید دو ہر السلام چپسرت ہود کے لیے نوح کی دو نوح دو دو دے کی کم بس تفصیل دے ایام دو مرکزی مضمون بیاد ال کے ذکر کئی. اللہ للہ وحده ما خص. اللہ تاب نمبر دمبر اللہ تب اللہ دیو مسلا خس یا در مسل تر ما تر گیپاوت دا الفاظ منگالی کرانا ترغیب نمبر آٹھ لا تارکم فلال نا تصبیل تحجیف ماخص سبھی افمن کان ماخ بیت من ربی و شاید سات بخار برا ہوئے گی تو سگیو تصدیف تبدیل اخمن کا میرے شاید یو بات اربا دست مخت سرن اجمالا اثبات المسائل الاربع بالواقعات السطح آرات طریق پہ ذرقید لپنشر مرہ تفسر تفسیر کے کی ذکر کی مقاسد اتنا مسائل لاول ذکر کی صداقت کتاب صداقت کتاب اوزان کی بیانتا مقاسد اربع آلیو دو قرآن کریم چاہتا توحید دیر سالت دیر صداقت کتاب ایمان باخرہ سورت اتنا, اتنا زجر و تخیب تفاض منکرین و بشارت تفاض منانو دا غیر بات دو سیتو لبنشن السلام السلام دا جملة موجود دو نوح علیہ السلام کیش اللہ تا بدھ الاب اللہ تقریباً قال <سؤال> يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بل صالح الرساله تخرير بن میں ہی الله ما لكم من اله الا دري ولا وقات مل تب مقصدن پوری الله تعبدوا الا الله جمعت بات والني نعل سو كان دعवत تنول داخل بعد حضرات السلام دعवत تنول داخل بعد صالح السلام دعवत تنول قال يا قوم من اله عمل شروع کی طالب بن مخصوص عالم وبراہیم علیہ السلام عصرت مسجد یادما بہار کا پر مر گئی بھی کافی رو حسرت محلما کپا کے دل نام هذا اصل خصلتان بيار الرسول سلام دي هم نبوختن بوختن يداخ بيگلا خس بوختانم بيغاراد اشو اها ميربا بر غيرتن قيبر کي دي لوت کي گن اندا پمبن ما خفقيدل واغي بيندان حسد لخن بيها ولذنا السلام بل خفش وقالنا قولا لما جاء الرسولنا سياسيه سياسيه بهم ذاكه بهن زرع وقال هذا يوم نسيب هذا مربي بيند مو کر شبع السلام علمدنا قام شبا مقصد نفتح جیبانے نفتح جیبانے داول مسری دارگیتان والقدر رسلنا موسى باعاتنا وسلطان مبين متعلق بمقصد الرابع جاءت تسليدا تسجيب التبليغ كيف كاس المصائب من فرعون سنغم صاحب برداش كريم مسارث راس فرعون او ذهبت السلطنه ولم يبالي بسلطته ولم يخف عند داغل فجنا نيداغل السلطنه بروا وصادل شاد باغون خوندان نيدغن ويدا سال دخت و تنيق بو تولا و عمر تو مصرا والقدر رسلنا موسى باعاتنا وسلطان مبين كيف كاس المصائب ولم بسلطنته ولم يخف عن سلطنته ولا من فوجه داغنا مسلمان پو بشنا. وسلطان و بشارت تفیف بشارتارتمین کم سیات مسائل خلاسورت خلاسلسرت اس بات تم سین یا علا فبالۃ لللہ وذو ریم عالم بكل شنوہ والله دین ترغیب التبلیغ سنرم تصدیق وتشدید في ذیف التبلیغ ذیر فرواقات ستہ فتلقید لطف نچن مولا تبانی اول ذیر واقعات متانی دم صلاون فرعون حضرن صالح علیہ الصلوۃ والسلام سنرم واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور دار درت علیہ السلام تعلق بالمقصد ثانی تعلم بكل شنوہ والله ذی سردمت قوم حق مسالم سلام تعالئ بالمقصد الراهي شاغت تسللا نبيل السرات والسلام ترتني جيه باليت من ثرون ولم يبالي بسلطته داغل سلطان فرما من ساتل داغي وجناش ون من فوج نذاق اج مشران نذاغل فوج سيرون كل باختتام درت بهذه المساله او ن تهديد نهذير مكرم منكر تدا يعمل بالقافر ماامرون امتيازات السرات دو یو مقاصد ممتاز, دو سیاق دو و در ممتاز دے بس اور تفصیلات بس اور تفصیل دباخ ہر سرا ترام سرام سلورم ممتازرتا خصوصی دمکی کی دم در سلام ہدر سردو سلام تھا دمکی خصوصی دم کی دوسل او چیلن جاگا ان نقول اللہ تلا کا بازو آ رہا تین ان نقول اللہ ترا کا بازو آ رہا تنا انکولو اللہ تلا کا بازو آ رہا خصوصی انجن تین تاخ ست دلانہ ہماری خبر فریدو دم کی خیم چیلن سنا خلا لہو خلا لہونا تلا کباد نہ صرف ممتازی امر سلاتا مرت ممتا ممتازم ممتاز دے فعجز دا لہ نسرا ممتازی جی اگر يو آپ کی ولكن ظلموا أنفسهم فماهما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلط عنهم آلاتهم التي يدعون من دون الله فما اغلط عنهم دفن کردی کافر نزدی مزدارانو حقمضا چیزی برابرل سواد اللہ من شیلما جات امر ربک وما ازادوهم غیر تدبیبا وما ازادوهم غیر تدبیبا عجز آلہ وباطلو دو مشرکین بیان دو جاگات نفل ومن فات تے لدینا ما اغلط عنهم آلہ دون اللہ تیدعون من دون اللہ من شیلما جا امر ربک دا بیان دو امتیازات السورت